مکتوب نمبر چھتیس جو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل ابن ابی طالب کے خط کے جواب میں لکھا ہے جس میں کسی دشمن کی طرف بھیجی ہوئی ایک فوج کا ذکر کیا ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں میں نے اس کی طرف مسلمانوں کی ایک بھاری فوج روانہ کی تھی جب اس کو پتا چلا تو وہ دامن گردان کر بھاگ کھڑا ہوا اور پشمان ہو کر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا سورج ڈوبنے کے قریب تھا کہ ہماری فوج نے اسے ایک راستے میں جا لیا اور نہ ہونے کے برابر کچھ جھڑپیں ہوئی ہوں گی اور گھڑی بھر ٹہرا ہوگا کہ بھاگ کر جان بچا لے گیا جبکہ اسے گلے سے پکڑا جا چکا تھا اور آخری سانسوں کے سوا اس میں کچھ باقی نہ رہ گیا تھا اس طرح بڑی مشکل سے وہ بچ نکلا تم قریش کے گمراہی میں دوڑ لگانے سرکشی میں جولانیاں کرنے اور ذلالت میں موزوری دکھانے کی باتیں چھوڑ دو انہوں نے مجھ سے جنگ کرنے میں اسی طرح ايکا کیا ہے جس طرح وہ مجھ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے كے ہوئے تھے خدا کرے ان کی کرنی ان کے سامنے آئے انہوں نے میرے رشتے کا کوئی لحاظ نہ کیا اور میرے ماں جائی کی حکومت مجھ سے چھین لی اور جو تم نے جنگ کے بارے میں میری رائے دریافت کی ہے تو میری آخر دم تک یہی رائے رہے گی کہ جن لوگوں نے جنگ کو جائز قرار دے لیا ہے ان سے جنگ کرنا چاہیے اپنے گرد لوگوں کا جھمکٹا دیکھ کر میری ہمت نہیں بڑھتی اور نہ ان کے چھٹ جانے سے مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے دیکھو اپنے بھائی کے متعلق چاہے کتنا ہی لوگ اس کا ساتھ چھوڑ دیں یہ خیال کبھی نہ کرنا کہ وہ بے ہمت و ہراساں ہو جائے گا یا کمزوری دکھاتے ہوئے ضلعت کے آگے جھک جائے گا یا مہار کھینچنے والے ہاتھ میں با آسانی اپنی مہار دے دے گا یا سوار ہونے والے کے لیے اپنی پشت کو مرکب بننے دے گا بلکہ وہ تو ایسا ہے جیسا قبیلہ بنی سلیم والے نے کہا ہے اگر تم مجھ سے پوچھتی ہو کہ کیسے ہو تو سنو کہ میں زمانے کی سختیاں جھیل لے جانے میں بڑا مضبوط ہوں مجھے یہ گوارا نہیں کہ مجھ میں حزن و غم کے آثار دکھائی پڑے کہ دشمن خوش ہونے لگیں اور دوستوں کو رنج پہنچے